الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين انعنت عليهم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 صلی اللہ حمد و, و سلام یا, سیدی یا, سیدی یا رسول اللہ معذ سامع نے کے نام کرام رفیقان ملت تمام تعریف اور تمام محاصل و محامد صرف اور صرف اللہ لا شریف کے لیے ہے موضوع سامع نے کل نام نے کل آفرات نے ابتدائی موضوعات کی گفتگو کا اجمالی خاکہ سماعت سمایا خصوصاً اہل سنت اور اہل تشغ کے درمیان جو بحث ہے پاؤں کو دھویا جائے یا اس کا مسح کیا جائے اس کی ایک مختصر سی تشریح آفرات نے سماعت کی اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر جو چیزیں حرام فرمائی ہیں چوپائیوں میں سے اس کی ایک تفصیل آپ نے سماعت فرمائی اور خصوصاً وما اہل کی تفصیل بھی آپ حضرات نے دیگر اور تفاصیل کی تشہیر اور توحیع کے ساتھ سماعت فرمائی جیسا کہ گزشتہ درسوں میں اللہ رب العزت کے قرب اور اس کی بارگاہ میں رجوع کرنے کا ایک طریقہ بیان کیا گیا تھا اور بندہ جب گناہ کی عادتوں سے اور گناہ کی آلودگی سے جب وہ گندا ہو جائے اور طارت نفس کے لیے تزکیائے نفس کے لیے ان تمام سیاہ کاریوں سے تائب ہوتے ہوئے جب اپنی طرف کی طرف رجوع کریں تو طریقہ کار کیا ہو وہ انداز خطاب کیا ہو وہ طریقہ قرب کیا ہو وہ کیسا طریقہ ہو کہ ہم اللہ کے قریب ہو کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جس کی تشریح گزر چکی کہ, ولو انہم جاؤ کہ حبیب جو اپنی جو اپنی جانوں پر ظلم کر لیں وہ تیری بارگاہ میں حاضر ہوں اور تیرے پاس آنے کے بعد تیرے آغوش رحمت سے وابستگی کے بعد وہ مجھ سے توبہ کرے اور اگر ت نے اپنے رحمت کی چادر اس کے سر پر ہموار کر دی اپنے دست شکت کو اس کے سر پر رکھ دیا اللہ وجد اللہ تبام رحیمہ اللہ رحیم تو ہے اب وہ دیکھے گا کیسا رہیم اب اسی کی ایک کڑی اور یہاں پر اللہ رب العزت الشا فرما رہا ہے کہ یادیلی ایمان والو تقوا پیار کرو اللہ سے ڈرو پرہز اختیار کرو مولا پرہیزگاری کس چیز سے آتی ہے تو محدثین مفسرین نے بیان سمایا مقصد صاحب مفتی صاحب احمد تشریف فرمان میری بات اتفاق کریں گے کہ تقوی کا معیار عام تقلّہ کا معیار یہ ہے کہ فرضیت کی پابندی جو احکام اللہ العزت نے ہم پر فرض کر دیے ہیں وہ پابندی کرنا یہ تقوے کی سب سے پہلی سیڑھی ہے اس کے بعد اللہ رب العزت نے جن کاموں سے منع کیا یعنی جن چیزوں کا حکم دیا اور جن چیزوں سے منع کیا اس پر عمل کرنے کا نام ہے پرہیزگاری تقوی اللہ کی نا فرمانی نہ کرنا یہ ہے تقوا اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کو خلوص سے نیت کے ساتھ اللہ کی محبت اس کی رضا الاس کے ساتھ بجانا نا یہ ہے تقوا اللہ اشاف فرماتا کا اے ایمان والو میرا قرب چاہتے ہو اپنی مغفرت چاہتے ہو تو آپ انتخاب اے ایمان والو پرہیزدار ہو جاؤ اور آپ سمجھ چکے ہیں کہ پرہیزگاری کیسے ملتی ہے فرائض پر عمل کرنے کے ساتھ فرائض کے ساتھ ساتھ اللہ نے منع کیا ہے اس سے باز آ جانا جس کے اللہ نے حکم دیا ہے اس کو پکڑ لینا یہ ہے پرہیزگاری اللہ نے فرمایا کہ تم پرہیزدار ہو جاؤ گویا یوں سمجھ لیجیے بالفا با ذکر جس چیز کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے جس سے میں نے تمہیں باز رکھنے کا حکم دیا ہے اس سے تم بعض آ گئے اگر تم نے یہ احکام پر عمل کیا تو تم پرہزگار ہو گئے اب جب تم پرہیزگار ہو چکے ہو تو کیا کرو تو اب پرہیزگاری کے بعد وقت باست... وسیلہ میرے قرب کے لیے اب کوئی ذریعہ تلاش کرو میرے قرب کے لیے اب کوئی ذریعہ تلاش کرو کوئی وسیلہ تلاش کرو اور ساتھ میں یہ بھی یاد رکھو کہ ایمان پرہیزگاری فرائض پر پابندی نوای سے اجتناف اب وسیلہ تلاش کرو پھر ایک اور اہم عبادت جو جہاد ہے اس کو الگ بیان کیا گیا وہ جاہدو فی صدیج ہی اور میرے راستے میں جہاد کرو لا اللہ امید ہے کہ تم فلاح پاؤ تو اب اللہ رب العزت سے ہر مومن یہی توقع کرتا ہے اور یہی امید لگا کر بیٹا ہے کہ مولا ہمیں فلاح مل جائے ہم فلاح کے مقام پر آ جائیں جب ہم فلاح پر آ جائیں گے تو تیرے غذب سے بچ جائیں گے تیرے عذاب سے بچ جائیں گے تو فلاح کا طریقہ کیا ہو تو اللہ رب العزت نے مختصر سیائے میں بیان فرمایا کہ ایمان ایمان کے بعد پرہیزگاری پرہیز کے بعد میرے قرب کے لیے وسیلہ اور ساتھ میں جہاز یہ ایسی چیزیں ہیں اگر اس پر تم عمل کرو گے تو تم پرہیزگار بن جاؤ گے اہل سنت میں جماعت جو بزرگان دین ہوں یا کوئی نیک عمل ہو اس کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں کہ مولا میں اس نماز کے ذریعے تیری بارگاہ میں رجوع کرتا ہوں میں اس روزے کے ذریعے تیری بارگاہ میں رجوع کرتا ہوں اس صدقہ خیرات کے ذریعے تیری بارگاہ میں رجوع کرتا ہوں ایک بات اور مولا اس شخصیت کے ذریعے بھی تیری بارگاہ میں رجوع کرتا ہوں جو تیرا محدود بندہ ہے یہاں پر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو وہ تہ الن وسیلہ وسیلہ تلاش کرنے کی دعوت دی جس کا مہوم آپ نے سمجھ لیا اہل احمد فرق کہتے ہیں اس وسیلے سے مراد نماز بھی ہے اور بزرگان دین بھی ہے سبحان اللہ. ہم بزرگان دین کو کہہ کر نماز کو اس سے خارج نہیں کرتے اور نہ نماز کو کہتے ہیں بلکہ کہتے ہیں اس وسیلے سے مراد بزرگان کا بھی وسیلہ ہے یعنی میری بارگاہ میں آنے کے لیے نیک عمل کا ذریعہ تلاش کرو یا میرے بارگاہ میں آنے کے لیے میرے محبوبین کے دامل سے وابستہ ہو جاؤ ہم دونوں تفصیلیں کھائیں گے باب لوگ کہتے ہیں نہیں اس وسیلے سے مراد نماز ہے یعنی اے ایمان والو نماز کے ذریعے میری طرف رجوع کرو میں نے کہا نماز تو امن تقلہ میں آ گئی کیونکہ نماز کے بغیر تو تکوا آ ہی نہیں سکتا تھا اللہ نے تینوں احکام کو الگ بیان کیا اور واؤ آتفا کے تھا یا ایجو الذین منو تکوں اللہ وب تہ ایمان والو تخوا اختیار کرو و اور میری طرف رجوع کرنے کے لیے کسی وسیلے کو تلاش کرو و اور پھر جہاد کرو تو تینوں کو اللہ رب العزت نے الگ طور پر بیان فرمایا اگر اس وسیلے سے مراد خالی نماز لی جائے خالی روزہ لیا جائے خالی حج لیا جائے تو میں کہتا ہوں کہ بے نمازی متقی ہو سکتا ہے بے بے نمازی اور جس کے سامنے حج کی فرضیت کے تمام اقبال مہیا ہو اس کے باوجود وہ حج نہ کرے تو کیا وہ متقی ہو سکتا ہے کیا وہ پرہیزدار ہو سکتا ہے کیا وہ نیک پاسا ہو سکتا ہے جس کے سامنے روزے فرض ہو چکے ہو اور رمضان کا مہینہ چل رہا ہو وہ فرض روزے نہ رکھے تو کیا وہ پرہیزدار ہو سکتا ہے متقی ہو سکتا ہے تو ساری عبادت تو عمرت اللہ میں آ گئی نے وسیلے کو الگ بیان کیا ہے وسیلے کو الگ بیان کیا ہے اور وسیلے سے مراد اگر نماز لے لی جائے تب بھی اہل سنت کے موقع کے خلاف نہیں دی. میں نے پہلے کیا کہ وسیلے سے مراد اگر نماز بھی لے تب بھی ہمارا دعویٰ ثابت ہے اور اگر وسیلے سے مراد کسی بربان دین کو لے الحمدللہ وہ تو ہمارا عقیدہ ہے لیکن اگر اس سے نماز لینے پر ہی سامنے والا زور دے کہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے نماز کا وسیلہ باندھو تو میرا سوال ہے کہ نماز خدا ہے یا مخلوق نماز خالق ہے یا مخلوق مخلوق آپ کے بے شمار فٹاوہ موجود ہیں جس میں یہ صاف تفریح ہے جس طرح کے پدم پھر ایمان وغیرہ کہ اللہ کی بارگاہ میں کسی پارسا کو بطور وسیلہ پیش کرنا وہی کیوں جاتے ہیں صحیح عقیدہ بن باد صاحب کی کتاب ہے جو حاجیوں کو دی جاتی ہے اس میں پوری تشریح ہے کہ جو یہ عقیدہ رکھے کہ میں فنا شخص کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بناتا ہوں تو وہ وسیلہ عقیدہ رکھنا ہی شرک ہے وہ بندہ مشرک ہو جائے گا میں پوچھتا ہوں جب ایک انسان وہ بھی مخلوق ہے نماز وہ بھی مخلوق ہے روزہ وہ بھی مخلوق ہے غو سے پاک بھی مخلوق ہے کا وہ بھی مخلوق ہے المختصر اللہ کے ما سوا ہر چیز مخلوق ہے یہ کیسی توحید ہے کہ مخلوق کے ایک پن سے وسیلہ پکڑنا جائز ہو دوسرے بشر کو یہ کیسی توحید ہے یہ کیسا دین ہے یہ کیسی تبلیغ ہے کہ مخلوق کے ایک فرد کا وسیلہ جائز ہو جائے ادھر مفتی صاحب شرک بھول جاتے ہیں جا سے پاک کا نام لے لیا گیا جا حضور غریب النواز کا نام لے لیا گیا کہاں خواجہ بخار کاتی کا نام لے لیا گیا حضور گو سے پاک کا نام لے لیا گیا تو شرک آ گیا ہم نے کہا بجائے فصل بیان کرو مخلوق تو دونوں ہے اس کا وسیلہ جائز اس کا شرک جب دونوں مخلوق ہے یہ کیسا شرک ہے جو ایک مخلوق کے لیے جائز ہو گیا اور دوسرے کے لیے شرک ہو گیا کسی کو فاضل بریلی کہتے ہیں عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے یہ گٹنائیں اسے منظور ہے بڑھانا تیرا یہاں پر فرمایا گیا وسیلہ لیکن پھر بھی اس بحث کو اگر بارہ پاک رکھ کر میں کہوں کہ اس سے نماز ہی مراد کیا جائے تب بھی ہمارے موقف کے خلاف نہیں میں پوچھتا ہوں یہاں سے اگر نماز مراد لیا جائے میرے آقا کی ذات کو مراد نہ لیا جائے میں تو الحمدللہ للہ اپنے دل کی گہرائیوں سے اور رسوخ سے اس بات پر کہتا ہوں کہ اس وسیلے سے مراد سب سے پہلے میرے آقا کی ذات ہے کہ اے ایمان والو پر داری اختیار کرو اور محمد عربی کے دامن سے وابستہ ہو ان کا وسیلہ میری باندہ ملاؤں ان کے ذریعے میری بار اگر کوئی کہیں نہیں دینا اس وسیلے سے مراد نماز ہے تو میں اس سے پوچھتا ہوں نماز چیز کیا مجھے یہ بتاؤ نماز کیا چیز ہے نماز کہیں بازار میں فروخت ہونے والی کوئی چیز ہے کوئی چلتے پھرتے چلنے والی کوئی چیز ہے کہیں پر دکان پر لڑکائی ہی کوئی چیز ہے نہیں نماز کیا ہے بخاری کی حدیث سے آپ مسئلہ رفید پڑھتے ہیں سنو کما آئے تمونی منہ اللہ کے سامنے سجدہ نیاز ایسا ہو جیسا مجھے ہوتے ہوئے دیکھ ہو تو نماز میرے حبیب کی اداؤں کا نام ہے میرے حبیب کھڑے ہوئے تو قیام ہوا میرے حبیب نے رکو کیا تو رکو بنا میرے حبیب سجدے میں گئے تو سجدہ بنا پتا چلا نماز نماز ہونے میں میرے حبیب کی اداؤں کی محتاج ہے وہ جناب محتاج چیز کا وسیلہ جائد ہوا جس با برکت ذات نے اس کو وجود دیا اس کا وسیلہ کیا کیسے شرک ہو سکتا ہے تو لہذا اگر یہاں سے نماز مراد لی جائے تب بھی الحمدللہ ہمارے موقف کے خلاف نہیں ہے کیونکہ قرآن کہتا ہے صبرات اے ایمان والو نماز کے ذریعے مدد چاہو تو اگر الوکیلا سے مراد نماز لی جائے تب بھی اہل سنت کے موقف کے برابر ہے کیونکہ اتنا تو ثابت ہوا کہ مخلوق سے مدد لی جا سکتی ہے اتنا تو آپ آگے آگے کہ کم سے کم اتنا تو ثابت ہوا کہ مخلوق کو سیرہ بنایا جا سکتا ہے اب چاہے وہ نماز ہو یا میرے آقا کی ذات ہو اور میں کہتا ہوں نماز ایک عمل ہے میرے حبیب ایمان کی جان ہے اگر کسی مفتی سے پوچھا جائے تو میں چیلنج کرتا ہوں کسی مفتی سے آپ پوچھئے یہ برائے راست میرا بیان انٹرنیٹ پر جا رہا ہے کہ نماز کا مرتبہ بلند ہے یا میرے آقا کا مفتی کیا جواب دیتا ہے آپ پوچھیے تمام مشتیاں نے جس نے اسلام کو سمجھا ہو میرے آقا کو سمجھا ہو وہ یہی کہے گا کہ آقا کا مسئلہ پڑا کیونکہ گدیشتہ کر خدش تو چل درس گزرات کے ندی کے پاس یا منصیب اللہ رسول ادا تم اے ایمان والو جو اللہ اور اس کا رسول تمہیں پکارے تو تم چلے آؤ اللہ کی آواز کو کسی جماعت والے نے نہیں سنی ہاں رسول کا پکارنا اللہ کا پکارنا ہے تو گویا کہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ رسول کا ذکر اللہ کا ذکر رسول کی یاد اللہ کی یاد یہ تو شرک ہے تو میں کہتا ہوں یہاں پر اللہ رسول اپنے پکار رسول کے پکارنے کو اپنا پکارنا اشاع فرما رہا وہ رہنا محبوب کافروں پر کنکری تو نے نہیں تیرے رب نے بھیجی تھی مشتبہ پھینک رہے ہیں اللہ اس فیل کو اپنا فیل کہہ رہا ہے تو یہ کیا ہے جو ان کو سمجھنے آئے گا کہ جن کے دل میں ایمان ہے وہ سرکار کے مقام میں امولیت کو سمجھ سکتے ہیں تو المختصر میرے عزیزوں میرے رفیق کو یہاں سے یہ پتا چلا کہ وسیلے سے مراد میرے آقا کی ذات ہے اگر کوئی نماز لے تب پھر فرار اس کے لیے مزدود ہے میرے آقا کا تاون پکڑ لے تو الحمدللہ ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ ایک درد ایک دفادر کے پاس پر اس وسیلے کی میں تشریح و توسیع صلات و السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ, اللہ علیہ وسلم اس وقت میرے سامنے جو کتاب ہے یہ ہے جو بن مکتبہ فکر کے ان کے مسلم اقابل مولوی رشید احمد صاحب بن گوہی کتاب ہے فتاوہ رشیدیہ جو عقیدہ میں نے بیان کیا اس سے پہلے کہ کوئی مسجد کے گیٹ کے باہر جا کر اس پر اختراع کرے تو میں چاہتا ہوں کہ حوالہ پیش کر دیتا ہوں تاکہ پیچھے پیر پیچھے بات کرنا ہمیشہ منافقوں کا طریقہ رہا ہے سامنے گفتگو ہو میں نے پہلے بھی عرض کیا یہاں تک کہ کل میں نے شیئت کری اس سے پہلے بھی موت کے مسئلے پر ہوا میں نے عام داؤ کی فکر دی ہے اگر آپ اصلاح کے لیے سباہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے ای میل کیجیے میں آپ کو اسکین کر کے عبارک بھیجتا ہوں کہ جو عبارک میں نے پڑھی ہے اگر جو میں نے ترجمہ کیا ہے اور مین ان اگر اس میں کوئی فرق ہو تو ذمہ دار میں لیکن جب صحیح عبارت آپ تک پہنچ جائے تو کم سے کم یہ مت کہیے گا کہ جھوٹا حوالہ دیا ہے لیکن جھوٹ کوئی اتنا ببانگے دہل نہیں کہتا اور نہ ہی کہنا کتاب میں نے چھاپی ہے اگر اتنے پیسے ہمارے پاس ہوتے تو ہم اپنی نے کچھ ذریعہ گویا کے تلاش کر لیتے اگر اس میں ہمارا کیا فائدہ کہ آپ کے بزرگوں کی کتابوں کو ہم چھاپے اور گویا کے بیان کرے ہاں اس میں اچھی بات ہے کہ آپ میری برائی نہ کریں کیونکہ آپ اپنے بزرگوں کا ذکر نہیں کرتے میں کے بزرگوں کی کرتا ہوں تو یہ ہے جناب فتح رشیدیہ مولوی رشید احمد صاحب گنگوئی کی اس کا جلد ایک ہے صفحہ نمبر وہ کیا کہتے ہیں کہ وسیلے کے متعلق بلدات اور عالم الغیر خود جان کر پڑھے گا وہ مشرق ہے یعنی یا صحیح شیخ ابد القادر گیریانی نبی اللہ تعالی عنہ کا جو وظیفہ ہے اگر وہ شیخ کو یعنی حضور و شاق کو اس عقیدے سے پڑھے گا کہ بغیر اللہ کے سنائے وہ جان لیتے ہیں اور بغیر اللہ کے بتائے وہ جان لیتے ہیں تو ایسا آدمی کافر ہے ہم بھی یہی کہتے ہیں ہم بھی یہی کہتے ہیں ٹھیک ہے آگے وہ لکھتے ہیں با اور اس عقیدے سے پڑھنا کہ شیخ کو حق تعالی اختلاح کر دیتا ہے اس عقیدے سے پڑھنا کہ شیخ کو اللہ تعالی اطلاع کر دیتا ہے اور اللہ ہی تعالی شیخ براری کر دیتے ہیں یعنی مدد کر دیتے ہیں یہ عقیدہ مشرق نہیں اور نہ مشرق کہا جائے گا تو دیکھیے جناب خود رشید احمد صاحب نے اس بات کو قبول کیا جو اہل سنت و جماعت کا موقف ہے تو میں کہتا ہوں جب گھر کے بزرگان نے جن جی اس بات کو کہے تو آٹھ ہٹ کے چار چار کے پوکھلیٹ نکال کر اس عقیدے کو آپ شرک کہتے ہیں تو یہ آپ کہیں لیکن یہ شرک دیکھیے آپ کے بزرگوں کی طرف بھی بڑھ رہا ہے بندہ جس سے محبت رکھتا ہے تو اپنے بزرگ کے لیے غیرت رکھتا ہے آپ کی غیرت کیسی ہے کہ جس عقیدے کو آپ بیان کر رہے ہیں وہی عقیدہ آپ کے بزرگوں کے سر سے اور پاؤں کے نیچے سے چادر کھینچ کر ان کو کفر کی گھاٹ پر لا کر مرحانہ کر رہا ہے اللہ رب اللہ ایسے عقیدوں سے محفوظ ہوا ایک حوالے اس میں اور سوال فرمائیے آپ درود پاک بات لکھتے ہیں کہ اکثر آدمی شجرہ خاندان کا ہر صبح و شام پڑھتے ہیں یہ کیسا ہے شجرہ ہم پڑھتے ہیں آج جہاں بھی جائیے شجرا پڑھتے کوئی ثبوت نہیں بگتے آرام ہے سبوت ہے کہتے اب یہ دیکھیے بتاؤ رشید ہے میں رشید احمد صاحب کیا کہتے ہیں کہتے شجرا پڑھنا درست ہے جواب شجرا پڑھنا درست ہے کیونکہ اس میں تبسل اولیاء کے حق تعلی سے دعا کرتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں حق تعلی سے دعا کرتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں تو لہذا جو فتوا ہم پر چسپا کیا جاتا ہے ہمت کر کے بسم اللہ کر کے آگے بڑھ جائیں اس بت کو بھی گرا دیں آپ تاکہ گویا کہ بعد بالکل واضح ہو جائے ایک دفعہ درود پاک دروپ کریے علیہ وسلم ایک سوال یہاں پر اس کا جواب دیا ہے سوال ہے کہ بعض بعض صوفیوں کا یہ قول ہے کہ جس کا کوئی تیر نہیں اس کا تیر شیطان ہے اور پیرانے تیر صاحب رضی اللہ عنہ تن کا قدم سب تیروں کی گردن پر ہے اور جب تک بندہ کا بندہ نہ ہو جائے تب تک خدا نہیں ملتا تو اب یہ فرمائیے کہ ان باتوں کا پتا کہیں طریقت اور تصوف میں بھی ہے یا نہیں جواب جواب دیتے ہیں یہ بات لکھتے ہیں یہ سو یہ بات درست ہے کہ پیر, پیر سے مراد پیر مروج نہیں بلکہ پیرانے پیر کا قدم ہونا سب کی گردن پر مردان, مردان کی بزرگوں کی بزرگی اور بڑائی کی دلیل ہے اس میں کوئی حرج نہیں جو یہ کہے تو یہ کہنا گویا کہ اس کا درست ہے آگے دوسرے سوال کا یہ جواب دیتے ہیں درست بات پر جی سوال بعض بعض صوفی قبور اولیاء پر قبو پرچن بیٹھتے ہیں اور سورہ سورے پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا سینہ کھلتا ہے اور ہم بزرگوں سے فیض حاصل کرتے ہیں اس بات کی کچھ اصل ہے آج کے مفتیوں سے پوچھے شرک ہوگا لیکن گنگوئی صاحب کیا جواب اس کی بھی اصل ہے اس میں کوئی حج نہیں اگر بنی خیر ہے ٹھیک <تصفح> ہے جناب یہ عقیدہ رکھ کر قبر کے پر بیٹھنا کہ جناب صاحب مزار سے مجھے فیض مل رہا ہے یہ مجھے فیض دے رہے ہیں تو یہ عقیدہ کیسا ہے تو مفتی عالم دیوبند کہتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ اس کی اصل ہے اور نیت خیر ہونی چاہیے یعنی اچھی نیت ہونی چاہیے اور ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی مسلمان صاحب مدار کے پاس جاتا ہے وہاں پر یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ان سے مجھے فیض ملے تو کوئی ناچنے گانے کا فیض وہ نہیں مانتا نیت خیر ہی ہوتی ہے کہ ان سے مجھے ایمان کا سمرہ ملے ان سے مجھے عمل کی توقیق ملے اور میں اپنے عمل پر گامزن ہو جاؤں تو یہ اشار فرما کے لیا ائن عامق اللہ وب تعویل وسیلہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرتے ایک حوالہ اخر پیش کرتا ہوں توجہ کے ساتھ سمائیے گا در کے پاس پڑھیے جسے میں, میں سمجھتا ہوں کہ اگر سمجھدار شخص ہو تو آج ولیوں سے مدد مانگنے کا عقیدہ ہی ختم ہو جاتا ہے جس کو شرک جو کہا جاتا ہے اور کفر جو کہا جاتا ہے ثانوی صاحب نے اس مسئلے کی وضاحت کر دی ہے یہ ثانوی صاحب کی زندگی کی سب سے اخری کتاب ہے بوادر النواب دیکھئے اس میں موٹے موٹے الفاظوں سے لکھا ہوا حکیم مجدد نلت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی تفسیر حدیث شکا علم کلام و تصوف کے نابل علم مضامین پر حضرت کی آخری تصنیف ٹھیک ہے یہ کتاب چھپی ادارہ اسلامیات لاہور سے انارکلی لاہور سے اب دیکھیے اس میں تھانوی صاحب اولیاء کرام سے مدد مانگنے کو کیا کہتے ہیں قبر والے اولی سے مدد مانگنے کے بارے میں کیا ادا رکھتے ہیں میں بیان کرتا ہوں ایک دفعہ آپ دنوں کے و سلام رسول اللہ حسن. اس میں تھانوی صاحب نے مدد کی تین قسمیں کی ہیں میں اس کے پہلے خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دوں. ایک مدد کو انہوں نے شرک کہا ہے ایک مدد کو گناہ کہا ہے اور ایک مدد کو جائز کہا ہے یعنی ولیوں سے مدد مانگنے کی انہوں نے تین قسمیں بیان کی ہے ایک قسم کو شرک کہا ہے اس میں ہم تھانوی صاحب کے ساتھ متفق ہے ٹھیک دوسری مدد کو انہوں نے گناہ لکھا ہے اس میں بھی تقریباً ہم متفق ہیں مدد کوائز لکھا ہے میں کہتا ہوں انتشار ختم کر دو پھر ختم کر دو. میں جو فتوا دیا ہے اپنے گالی دینے سے پرہیز کرو اب دیکھیے یہاں پر تھانوی صاحب کیا لکھتے ہیں لکھتے ہیں جو استعمال کو گنا مدد کو جو استعانت وہ مخلوق یعنی جو مدد مخلوق کے ساتھ بعتقاب علم و قدرت مستقل مستمد منہ ہو شرک ہے کہتے ہیں کہ ایسی مدد مخلوق سے مانگنا کہ وہ اللہ کے بتائے دیے بغیر دے رہا ہے مستقل مستقل کیا لگا رہے اللہ کے دیے بغیر دے رہا ہے اور خود اس بات پر قادر ہے تو ایسی مدد مانگنا شرک ہے ہم بھی اس کو شرک کہتے ہیں ٹھیک ہے دوسری مدد تھانیہ صاحب جن کہتے ہیں اور جو باعتقاد علم و قدرت غیر مستقل لیکن اب ایک آدمی ایسا ہے جو اس عقیدے سے مدد مانگ رہا ہے کہ یہ ولی جو ہے مدد کر رہا ہے خدا ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ نے اس کو یہ طاقت دی ہے غیر مستقل کے لفظ ہے اللہ نے اس کو یہ طاقت دی ہے مگر وہ علم و قدرت کسی دلیل سے ثابت نہ ہو یعنی اس کے پاس کوئی دلیل نہ ہو اس بات پر تو کہتے ہیں یہ مدد معافیت اور گناہ ہے ٹھیک ہے یعنی اس ولی کے بارے میں یہ کہیں کی عبارت موجود نہ ہو لفظ موجود نہ ہو اس شخص کے بارے میں کہ جناب جو یہ مدد کر رہا ہے اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے تو ایسے مدد کے بارے میں کوئی مانگے گا تو وہ کافر نہیں ہوگا لیکن اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے ہم بھی یہی کہتے ہیں تیسری مدد جو خان کے سامنے گنوائی وہ کیا ہے وہ کہتے جو اشتمداد بلا اعتقاد علم و قدرت ہو نہ مستقل نہ غیر مستقل یعنی اگر کوئی اس عقیدے سے مدد مانگے کہ نہ یہ خدا ہے نہ خدائی طاقت رکھتا ہے بلکہ غیر مستقل ہے یعنی اللہ کے دیے ہوئے سے مدد کرتا ہے بس اگر طریقے استمداد مفید ہو تب بھی جائز ہے جیسے استمداد بل نار اور بل اور دیگر چیزوں کی مدد پھر دوسری چوکی مدد گرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو استمداد علم و قدرت کے ساتھ کی جائے اور اس کے ساتھ غیر مستقل کا سیدا رکھا جائے یعنی خدا اس کو نہ کہا جائے اور اس سے مدد طلب کی جائے تو ایسی مدد طلب کرنا جائز ہے پت استعمداد ارواح مشائخ مشائق روحوں سے مدد طلب کرنا اور مشائق سے مدد طلب کرنا بالکل جائز ہے اور اگر یہ عقیدہ رکھے کہ جس سے مدد طلب کر رہا ہے وہ خدا نہیں ہے بلکہ خدا کی دی ہوئی طاقت سے مدد کر رہا ہے تو یہ مدد جائز ہے خواہ وہ مستمد منو حیب ہو یا میت چاہے جو مدد مانگ رہا ہے جس سے مدد مانگ رہا ہے وہ زندہ ہو یا مردہ اس سے مدد مانگنا چاہیے میں کہتا ہوں جب تھانوی صاحب نے اس بات کی وداق کر دی تو اس بات پر آ کر متفق ہو جائے اب عبارت میں نے پیش کر دی کیونکہ ریکارڈ ہو رہی تھی اس کا خلاصہ یہ سمجھے تھانوی صاحب کہنا کیا چاہتے ہیں کہتے ہیں ایک شخص آیا اس نے مدد کا عقیدہ رکھا کہ یہ آدمی مجھے مدد کر رہا ہے لیکن اس نیت تھی اس شخص کی کہ یہ مستقل بھی بات یعنی خدائی کی رکھتا ہے تو ایسی مدد کسی سے مانگنا شرک ہم بھی اس کو شرک کہتے ہیں ٹھیک دوسرا شخص کہتا ہے میں اس سے مدد مانگتا ہوں خدا نہیں کہتا اللہ کی دی ہوئی طاقت سے مانگتا ہوں لیکن یہ عقیدہ یہ بات اس کی دلیل سے ثابت نہیں تو اس آدمی کو ہم کافر نہیں کہیں گے یہ کہیں گے کہ ایسی بات کیونکہ دلیل ثابت نہیں ہے لہذا تو نہ کہ تیسری مدد تھانی صاحب کی نواتے ہیں کہ کسی شخص سے مدد مانگنا اس نیت سے کہ وہ خدا کی دی ہوئی طاقت سے مدد کر رہا ہے اور جو مدد وہ ولی کر رہا ہے وہ شخص کر رہا ہے وہ اللہ نہیں ہے خدا نہیں ہے بلکہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے مدد کر رہا ہے یہ عقیدہ لے کر اگر وہ مدد مانگتا ہے تو چاہے جس سے مدد مانگ رہا ہے وہ زندہ ہو یا مردہ پھر خالی صاحب کہتے جے سے روحوں سے اور اللہ کے ولیوں سے مدد مانگی جاتی ہے وہ یہی تیسری قسم ہے تو جب پانوی صاحب نے اس بات کی وداعت کر دی تو میں سمجھتا ہوں کہ اب کسی قسم کی بات نہیں رہنی چاہیے کہ جناب کسی نے یا غوث کہہ دیے تو مدد جب یا غوث آدم کوئی بندہ کہتا ہے تو اس کا مرتبہ یہ نہیں ہوتا کہ غوث خود ہی سن رہے ہیں یہ خواجہ خود ہی سن رہے ہیں بلکہ اس کا عقیدہ غیر مستقل ہوتا ہے یعنی اللہ غوث کو مطالعے کر رہا ہے خواجہ صاحب کو مطالعے کر رہا ہے جس طرح گنگوئی صاحب نے لکھا ہے کہ اگر یہ عقیدہ ہو کہ شیخ کو اللہ اطلاع دیتا ہے تو یہ عقیدہ رکھنے والا کافر نہیں ہے تو لہٰذا جو حضرات ایک دوسرے کو کافر کہنے پڑے ہیں ایک حدیث پاک بیان کر دوں سرکار نے فرمایا کہ جب ایک شخص دوسرے شخص کو کافر کہتا ہے اور دوسرے میں وہ ایم نہیں ہوتا تو کہنے والا خود ہی کافر ہو جاتا ہے اس کی مدد کی جو ایک بھرمار تھانوی صاحب نے کی ہے وہ امداد المشتاق نے کی ہے اس کتاب میں تو یہاں تک لکھا کہ میرے شیخ مجھے کہا کرتے تھے کہ تھانوی جس طرح تو مجھ سے زندگی میں مدد مانگتا اس طرح میرے مرنے کے بعد معلوم ہے جس طرح میں ابھی تیری مدد کرتا ہوں اس سے بات بھی کروں گا تو خلاصہ کیا نکلا خلاصہ فرق یہ ہے خدا سمجھ کے مانگے گا تو شرک ہے خدا سمجھ کے نہیں مانگے گا تو جائز ہے خدا کے واسطے اختلاف کو ختم کرو اور اس بات پر بڑھ کر اپنے پیر و مرشد حکیم, الامت کے مریضوں کے حکیم ہے جو اپنے حکیموں کی نہ مانے اور لیکن میں دعوت مناظرہ نہیں دعوت کے فکر دیتا ہوں کہ خدا را امت کو انتشار سے بچائیے امت نے پھر قوالیت کا سدے بات کی نسارا کی اور آپ آج مسئلوں پر کہ اللہ کے رسول مدد کرتے ہیں کہ نہیں مر کرتے اس پر مناظرے ہو رہے ہیں اس پر بحث ہو رہے ہیں اس پر ایک دوسرے کو کافی کہا جا رہا ہے تو خدا کی بات سے جب تمہارے بزرگوں نے اس بات کو لکھ دیا ہے تو اس بات پر آ کر متفق ہو جاؤ کم سے کم ایک مسئلے کا تو حل لکھ لے ایک دفعہ دے پاس پڑھی سیدنا مولانا محمد وباری سوال اہل اللہ کی قبر سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے بطور کیا طریقہ ہے اچھا یہ سوال کیا گیا اس کا جواب تھانوی صاحب کہتے ہیں اول کچھ دیر بیٹھ کر آنکھیں بند کریں تصور کریں کہ میری روح اس بزرگ کی روح سے متصل ہو گئی ہے اور اس احوال خاصہ منتقل ہو کر پہنچ رہے ہیں فیض ملے گا یہ تھانوی صاحب کا عقیدہ ہے تو دیکھیں تھانوی صاحب سے پوچھ رہا ہے کہ میں قبر پر جاؤں سوچوں کہ اس خبر والے سے مجھے فیض ملے تو کیا ہوگا آج اگر ان کے کسی مفتی صاحب سے پوچھا جائے تو کہتے بندہ جانے کے ساتھ ہی وہ کافر ہو جائے گا لیکن فامی صاحب کیا کہتے ہیں طریقہ بتاتا ہوں بیٹے سنو اول کچھ کچھ پڑھ لینا اس کے بعد آنکھیں بند کر لینا بند کر کے تصور کرنا کہ میری روح اس بزرگ کی روح سے متصل ہو گئی ہے اس احوال خاصا منتقل ہو کر پہنچ رہے ہیں یہ کرے گا تو تجھے فیض ملے گا تو میں کہتا ہوں کہ جناب اس بات کو متفق ہو کر مداحت اولیات استعمال کے مسئلے کو لیا جائے تو میں کہتا ہوں ایک بہت بڑے کا منہ بند ہو جائے وہ آتی اللہ کی راہ کو برتا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے ایک دفعہ دن کے پاس پڑھ لیجیے یہاں پر ساتھ ابتدا ہوتی ہے اور اس میں چند مسائل کے ساتھ خصوصا جن مسئلوں کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان آپس میں غصے میں کسی مسئلے پر قسم اٹھا لے تو وہ کیا کرے میں شریعت سے قسم کے چند مسائل پیش کرتا ہوں آپ تو ساتھ سماج فرمائیے انشاءاللہ آپ کے بہت کام آئے گا بہار شریعت حصہ نام نواں حصہ ہے صدر بدر طریقہ مولانا انجد علی قادری دامت کاادری دامہ برکات رحمت اللہ تعالیٰ اس مسئلے کی توضیح اور مکمل تفسیر کرتے ہوئے شاہ فرماتے ہیں کہ پہلے تو یہ دیکھا جائے کہ قسم کن لفظوں سے قسم بنتی ہے پہلے یہ دیکھا جائے کہ کیا لفظ بولے جائیں جس سے وہ قسم بنتی ہے فرماتے ہیں اللہ سمجل کے جتنے نام ہیں ان میں سے کن نام کے ساتھ قسم کھائی کھائے گا قسم ہو جائے گی خواہ بول چال میں اس نام کا استعمال ہو یا نہ ہو مثلا اللہ کی قسم خدا کی قسم رحمان کی قسم رحیم کی قسم پروردگار کی قسم یونہ کے خدا کی جس صفت کی قسم کھائی جاتی ہے اس کی قسم کھائی مثلا خدا کی عزت و جلال کی قسم اس کی چبریائی کی قسم اس کی بزرگی بڑائی کی قسم اس کی عظمت کی قسم اس کی قدرت کی قسم قرآن کی قسم کلام اللہ کی قسم یہ لفظ اگر وہ کہے گا اور اپنی قسم کو قسم منعقدہ کرے گا تو اللہ کی قسم قرآن کی قسم خدا کی قسم اگر میں نے ایسا کر دیا تو ایسا ہو تو جب اس نے قسم توڑی تو کفارہ لازم آئے گا لیکن یہ الفاظ جو میں نے آپ کو بتائے ہیں کہ جن الفاظ سے قسم ہوگی وہ صرف اللہ رحم العزب کی ذات ہے کہ اسی کی قسم اٹھائی جائے گی تو قسم ہوگی اسی طرح صدر شریعہ فرماتے ہیں کہ غیر خدا کی قسم قسم نہیں مثلا تمہاری قسم اپنی قسم تمہاری جان کی قسم اپنی جان کی قسم تمہارے سر کی قسم اپنے سر کی قسم آنکھوں کی قسم جوانی کی قسم ماں باپ کی قسم اولاد کی قسم مذہب کی قسم رسول کی قسم عرش کی قسم علم کی قسم کابے کی قسم اگر یہ کہتا رہے تو شرح یہ قسم نہیں کیونکہ قسم کے الفاظ وہی ہیں یعنی اللہ رب العزت کے نام سے یا اس کی صفات سے کیونکہ قرآن کی قسم اس لیے ہوتی ہے کیونکہ قرآن اللہ کا کلام اور اس کی صفت غیر مخلوق ہے اس لیے کہ اگر کسی نے کہہ دیا کہ قرآن کی قسم میں تیرے گھر نہیں آؤں گا اور آ گیا تو کفارہ ہوگا قسم ٹوٹ گئی لیکن اگر کہ رسول کی قسم میں نہیں آؤں گا تو اس وقت یہ قسم شان قسم نہیں ہوگی ایک اور مسئلہ یہاں پر سوال فرمائیے دوسرے کی قسم دلانے سے قسم نہیں ہوگی دوسرے کی قسم دلانے سے قسم قسم نے نے مثلا کہا تمہیں خدا کی قسم یہ کرو تو اس اس اس کے کہنے سے اس پر قسم نہ ہوئی یعنی نہ کرنے سے کفارہ لازم نہیں ایک شخص کسی کے پاس گیا اس اس نے نے اٹھنا چاہا اس نے کہا خدا کی قسم نہ اٹھنا اور کھڑا ہو گیا تو اس قسم کھانے پر کفارہ نہیں یعنی آپ پر کوئی زبردستی تجھے خدا کی قسم یہ بات نہیں کرنا تو جب تک بندہ مکلق خود اس بات کا فائل نہ بنے تو قسم اس کے اوپر نافذ نہیں ہوتی اسیارے مسکینوں کو کھانا کھلانا یا ان کو کپڑا پہنانا یعنی اختیار ہے کہ ان تینوں باتوں میں سے جو چاہے کرے اور ساتویں پارے کے اندر موجود ہے یعنی غلام آزاد کرنا اس کا رواج آج نہیں ٹھیک ہے دس مسکینوں کو کھانا کھلانا یا ان کو کپڑا دینا اگر یہ ساری چیزیں مفقود ہو جائیں کہ اتنا غریب ہے نہ تو کھانا کھلا سکتا ہے نہ کپڑا دے سکتا ہے تو اس صورت میں اسے تین روزے رکھنے پڑیں گے لیکن پے در پے اگر ایک روزہ رکھا پھر دوسرے دن نہیں رکھا پھر تیسرے دن رکھا تو یہ روزہ اس میں شمار نہیں ہوگا کفارے کے لیے تینوں روزے رکھے جائیں گے ترتیب کے ساتھ ایک دو تین اب یہ روزے کب رکھے جائیں گے آپ نے کسم کھائی اور قسم توڑ دی آپ نے کہا چلو میں روزہ رکھ لیتا ہوں تو اجازت نہیں ہے اجازت جب ہے کہ جب کفھارا دینے کی طاقت میں ہو روزے کی صورت میں کفارہ دیا جائے اور جب پیسہ ہے تو اب دس مسکین کو کھانا کھلائیں گے ورنہ جان جو ہے کہ اس سے براہد نہیں ہوگی ہاں اگر کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے یعنی جب تک قسم کھائی تھی تو مالدار تھا جب قسم توڑ دی تو فقیر ہو گیا تو اس صورت میں قسم کا کفارا کیا ہوگا روزے ہوں گے لیکن قسم کھائی جب مالدار تھا اور فرماتے عورت کو اگر کپڑے دیا تو سر باندھنے کا رومال یا دوپٹا دی جائے کیونکہ یہ بھی اس کے فرض میں شامل ہے یہ بھی اس کے فرض میں شامل ہے تو دعا فرمائیے اللہ رب السلہ مسئلے ہم نے بیان کی اللہ رب العزت اسے اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما ایک دفعہ تو مجھ سے بات ہو رہی ہے یہاں پر ایک مسئلے کی اور توضیح کی جا رہی ہے اور اللہ رب العزت کے علم کو بیان کیا جا رہا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یوم یجمع رسول فیقول اللہ قیامت کے دن انبیاء کرام کو جواب فرمائے گا اور ان سے کہے گا تم نے اپنی امت کو ساری باتیں پہنچا دی ساری چیزیں ان کو بتا دی اور انہوں نے تمہیں کیا جواب دیا تو سارے انبیاء اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے لاٮٔی مولانا ہمیں کچھ علم نہیں ہے تو ہی سب جانتا ہے ہمیں کوئی علم نہیں ہے انط اللہ تو ہی سارے غیبوں کا جاننے والا ہے اس ترجمے سے اور اس مختصر کی تشریح ایک بچہ بھی سمجھ گیا ہوگا کہ انبیاء کیوں کہیں گے آج بھی کریں گے لیکن کچھ لوگ اس آیات پڑھ کے ندیوں کے علم کی نہیں کرتے کہ دیکھیے کہیں گے ہم کچھ نہیں جانتے تو میں نے کہا کس کے سامنے کہیں گے ہم نہیں جانتے یہ دیکھو پہلے کہ کس کے سامنے کہیں گے کہ لال مولانا ہمیں سارے قیدوں کا جاننے والا مولانا آپ کے سامنے کہیں گے مفتی صاحب آپ کے سامنے کہیں گے شیخ العبی صاحب آپ کے سامنے کہیں گے کس کے سامنے کہیں گے اللہ جس نے مقام دیا ہے کہ مولا سب کو جانتا ہے ہم تیرے سامنے کیا بیان کریں انت اللہ تیرے غیر متنائی علم کے سامنے اپنے علم کو بیان کرتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے حیث ہوتا ہے کہ تیری چبریائی کا مقام ہے اس کے سامنے اپنے علم کو کیا بیان کرے نہ علما ہمیں کوئی علم نہیں ہے انت اللہ تھی فلغیر جاننے والا ہے تو یہاں پر تمام مفرین نے لکھا ہے کہ یہاں پر انبیاء کرام ازرائے ادب اور تعظیم کے ارد کریں گے کہ مولا ہمیں کوئی علم نہیں ہے تو ہی سب جاننے والا ہے کہ ایک سمندر کے سامنے قطرہ کہے کہ میں کچھ ہوں تو یہ قطرہ تو نہیں کہہ سکتا ہے قطرہ تو یہی کہے گا جو ہے وہ تو, تو ہے سمندر کی انتہائی میرے رب کے رت کے علم کی تو کوئی انتہائی نہیں تو ایسا علم کے سامنے انبیاء کیا کہیں گے کہیں گے لا علم نام ہونا ہمیں کچھ نہیں پتا تو ہی جانتا ہے اور اللہ کو یہی تو ادا پسند ہے متقبر اللہ کی صفت کیا ہے متقبر اس کی بڑائی بیان کی جائے اس کی بڑھائی بیان کیا جائے آپ ہوتے تو کہتے ہیں مجھے پتا ہے لیکن انبیاء مقام توحید کو جانتے ہیں اللہ رب العزت کے قدرت کے مزاج کو سمجھتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ انوار کی صفت خاص طرح متقر ہے کہ جب وہ کرام کرے تو کسی کے مزاق نہیں کے سامنے ہاں کرے اور جب وہ کسی مسئلے پر فیصلہ فرمائے تو کسی کے مجال میں اس میں چون چرا کرے جب اللہ فرمائے تو ہاں بھائی کیا جواب دیا تمہیں تمہاری قوم نے تو کہیں گے کہ مونا تیری کبریائی کے سامنے ہمارا علم تو ہے حضرائے تعظیم ہم گویا کہ سر تسلیم خم ہو کر یہی کہتے ہیں کہ نا ان مولانا ان نلّہ اللہ ہمارے پاس کوئی رنگ نہیں ہے جو ہے تیرا کیا ہوا ہے اور ساری باتیں تو ہی بہتر سمجھتا ہے ایک دفعہ دور میں پک و یا یا یا سیدی السلام یا علیکم یا, یا, یا رسول اللہ سورہ مائدہ کی شروع میں اللہ رب العزت نے شراب کی حرمت کو بڑے واضح طور پر بیان فرمایا ہے کہ ایمان والوں تم پر اللہ رب العزت نے شراب جوا اور بت یہ تمام چیزیں اللہ رب العزت نے تم پر حرام کر دی ہیں شراب شریعت کے احکام تدرینی طور پر آئے گا درجہ بدرجہ پہرے شراب سے روکا گیا کہ ایک مان مانو کہ تم نشے میں ہو شراب پی ہوئی ہو تو نماز میں داخل مت ہو ڈائریکٹ نہیں روکا گیا پھر تھوڑے دنوں کے بعد بتایا گیا کہ یہ اچھی چیز نہیں پھر احکام ناظر ہو گیا کہ آپ اسے چھوڑ دو یہ شانی چیز ہے ختم کرو یعنی اللہ رقع عزت یہی دین مطین کا سب سے بڑا تقاضہ اسلام فطرتی دین ہے ایک ساتھ کسی پر وزن نہیں ڈالا گیا ایک ساتھ باہر نہیں ڈالا گیا جیسی جیسی تربیت ہوتی گئی مومن جیسے پختہ ہوتے گئے ویسے یہ احکام ان پر فرض کر جاتے گویا کہ کیے گئے پہلے اللہ حدالعزت نے کوئی احکام فرض نہیں کیے جب دیکھا کہ جناب اب مسلمانوں میں قوت برداشت اور توفیق ایمان کا ایک قوی سمرہ ہو چکا ہے اور نماز کی فرویت ہو گئی روزے کی فرضیت ہو گئی تو تدریک اللہ رب العزت نے خمر کو بُلا کے حرام فرمایا اور جس وقت سرکار صلاح کو سلام پر یہ آیت کریمہ ناول ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کاشر سے کہا کہ جاؤ جلی کوچے کہ اعلان کر دو کہ اللہ رب العزت نے جوا اور شراب کو حرام کر دیا ہے اب دیکھیے وہاں پر بے شمار لوگ چند لوگوں کے علاوہ تقریبا سارے لوگ بلا کے شراب رہے تھے کوئی کیا کر رہا تھا کوئی کیا کر رہا تھا کوئی سونے کی حالت پی رہا تھا کوئی مجلس کی حالت پی رہا تھا کوئی دیکھنے کی حالت میں پی رہا تھا لیکن جب اللہ کے رسول کے کاشم نے اعلان کر دیا تو جس کے ہاتھ میں جام تھا وہ جام چھوٹ گیا اب لاٹیاں اٹھا کر سارے شراب کے مچکے توڑ دیے گئے اللہ کے رسول کی گویا کے پاسداری کی گئی اور جہاں پر اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ شراب تم پر حرام کر دی گئی ہے یہ شیطانی چرخا ہے یہ شیطانی شے ہے مومن وہاں پر کھڑے ہوئے اپنی خواہش کو اپنے تلوے تلے رو کر اللہ کی رضا کی چادر کو اپنے پر ڈال دیا اور یہ چیز گویا کے ختم ہو گئی اور گویا کے ختم کر دی گئی یہ ایک تو یہ تھا اور ایک یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اس بات کی ہوئی جو سجو ہوا کرتی تھی اور سرکار کی بارگاہ میں اکثر یہ کہتے تھے اور مفسرین نے قرطبی اور دیگر نے لکھا کہ اکثر آپ کی یہ تھی کہ مولا شراب کے متعلق احکام کو واضح کر مولا شراب کے متعلق احکام کو واضح کر اور حضرت عمر کی خواہش تھی اور اللہ رب العزت نے قرآن کی عادی اور شراب کی حرمت بیان کر دی گئی اور اسلام میں شراب خور شخص کی بڑی شرک گویا کہ مذمت کی گئی ہے اعلیٰ حضرت مجدد مجدمہ نے اس پر ایک مفصل فتوا دیا ہے خصوصاً آلحدر فواد بریلی کی بڑی شان ہے کہ اگر میں ڈوں تو تقریباً سالوں میں وہ حدیث نہ ڈھونڈ پاؤں جو اعلیٰ حضرت فاضل بریوی رضی اللہ عنہ کے فتح رضی عضیہ شریف کے ایک صفحے میں ساری حدیث ہے جو ایک ایک ہی مطالب مل جاتی ہے تو میں نے کہا کہ اگر یہ حدیث سے میں ڈھونڈتا بخاری تو بخاری خود اتنے آٹھ ہزار حدیثوں کا مجموعہ ہے تو مجھے وہ حدیث پتہ نہیں کہاں ملتی تو جب میں نے فتح رضی شریف جل نمبر گیارہ اٹھایا تو حضرت فاضل رضی اللہ و تارن شراب کے مسئلے پر جواب دے رہے ہیں اور سوال فرمائیے اس میں اعلیٰ حضرت نے کیسی کیسی حدیث نقل فرمائی جو آپ کے علم کی بین دلیل علماء کے علماء دین اس مسئلے میں کہ جو شخص شراب پیئے وہ کیسا ہے بیان چیئے گا جواب شراب حرام اور پیشات کی طرح ناپاک اور اس کا پینہ سخ گناہ کبیرہ پینے والا فاسق فاجر ناپاک بے باک مردود ملعون مستحیق عذاب شدید وہ عقاب علیم ہے کبھی گنگوہی صاحب کا فتوہ پڑھئیے اور آلہ حضرت کی صرف دلائل کو چھوڑیے صرف اردو کے تلفظ کو ہی پڑھ لی پتا چل جائے کہ افتا اور مفتی ہونے کا حق کس کو ہے اور مقام گویا کہ شان افتاح کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ بھی اگر اس فتوے کو دیکھیں تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے کہ واقعی میں میرے جانشین امبی موجود ہے جو میرے پھینکے کو زندہ رکھتے ہیں تو <تصفح> so دیکھیں فرماتے ہیں شراب حرام اور پیشاب کتاب ناپاک دیکھیں ان جملوں میں ایک لائن میں ساری حدیث کا ترجمہ کر دیا ہے اب ایک ایک کا ترجمہ مکمل طور پر حدیث سے گے لیکن پوری حدیثوں کا خلاصہ ایک لائن میں ہو رہا ہے شراب حراب یہ حدیث کے الفاظ ہے اور پیشاب کی طرح ناپاک یہ بھی حدیث کے الفاظ ہے اور اس کا پینا سخ گناہ قدیمہ پینے والا فاسک فاجل ناپاک بے باک مردود ملعون مستحق کے شدید وعقاب علیم ہے یعنی حدیث کا ترجمہ بھی بن گیا مسئلے کا جواب بھی ہو گیا اور عبارت بھی بن گئی اب دیکھیے اس کے بعد حدیث نقل فرماتے ہیں فرماتے ہیں حدیث پاک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ترمیدی شریف نے اس کو روایت کیا ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا یہ حدیث حضرت مالک سے اور اس کے تمام رجال سے کاف ہیں ایک کو یہ کہ جناب یہ حدیث ہے کہاں پر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پھر ایک اس حدیث کا روی کون ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ایک حدیث میں پانچ پانچ آدمی ہوتے ہیں اب پانچوں اور کا کو پورا نائل بتایا دیکھو کہاں پیدا ہوا کہاں غلط تھا صحیح تھا کتنا فائدہ دے کے فرماتے ہیں اس کو ترمیدی نے نقل کیا ہے ابن ماجا نے بھی ہے ہے مالک <سؤال> فرمایا اللہ اکبر کے جو شخص شراب کے لیے شیرا نکالے اور جو نکلوائے اور جو پیے اور جو اٹھا کر لائے اور جس کے پاس لائی جائے اور جو پلائے اور جو بیچے اور جو اس کے دام کھائے اور جو خریدے اور جس کے لیے خریدی جائے ان سب پر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلمت فرمائی ہے اللہ ہم تمام کو محفوظ فرمائے دوسری حبی سے پاک نقل فرماتے ہیں یہ جامع مصدرق سے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو سنا کرے یا شراب پیئے اللہ محفوظ فرمائے جو سنا کرے یا شراب پیئے اللہ تعالیٰ اس سے ایمان کھینچ لیتا ہے اللہ اللہ جیسے آدمی اپنے سر سے اتار کر پھینک دیتا ہے اللہ اکبر اللہ محفوظ فرمائے چوتی حدیث بیان فرماتے ہیں کہ تین شخص جنت میں نہ جائیں گے شرابی اور اپنے قریبی رشتداروں سے بدسلوکی کرنے والا جادو کی تذبیق کرنے والا اور جو شرابی بے توبہ مر جائے اللہ تعالیٰ اسے وہ خون اور پی پلائے گا اللہ اللہ اکبر جو دو زخم فائشہ عورتوں کی بری جگہ سے اس قدر بہے گی کہ ایک نہر ہو جائے گی دو کو ان کی شرمگاہ کی بدبو عذاب پر ہوگی اور سخت بدبو گندی گندی پیٹ جو بدکار عورتوں کی شرمگاہ سے بہ رہی ہوگی اس شرابی کی تینے کو پلائی جائے گی اور اس کے زبردستی منہ میں ڈالی جائے گی اللہ اللہ اللہ ہمیں ایسے غلیز کام سے محفوظ فرمائے پانچویں حدیث فرمائیے رسول کریم صلی اللہ نے یہ تعالی وسلم یہ حجیبان حاضر ہوگا جیسے کوئی بت پوجنے والا اللہ چھٹی حدیث سماج فرمائیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں کہ جو شخص شراب کی ایک بوند پیے چالیس روز تک اس کی کوئی نماز قبول کو نہ ہوبر اور جو اس حالت میں مر جائے اس کے پیٹ میں شراب کا ایک ذرہ بھی ہو تو جنت اس پر حرام کر دی جائے گی اور جو شراب پینے سے چالیس دن کے اندر مرے گا وہ زمانہ کفر کی موت میں مرے گا اللہ الب اللہ، اللہ, اللہ اللہ رب الم تمام مسلمانوں کو محفوظ فرمائے آخر میں نے حضرت فرماتے میرے رب نے اپنی عزت کی قسم یاد فرمائی کہ جو کہ میرا جو بندہ ایک گھوٹ شراب پیے گا میں اسے اس کے بدلے جہنم کا وہ کھولتا ہوا پانی پلاؤں گا کہ اگرچہ وہ بخشا ہی دیا ہو اور جو کسی جھوٹے گو گویا کہ کوئی کسی جھوٹے کو پلائے گا جب بھی اسی کی صدا میں وہ پانی پلائے گا اگرچہ مغفور اور میرے جو بندے میرے خوف سے شراب چھوڑ دیتے ہیں اسے اپنے پاک دربار میں پلاؤں گا اور وہ چیز پلاؤں گا جو جنت والوں کو پلائی جاتی ہے اللہ رب العزت ان تمام احادیث پر ہمیں عمل کی توفیق مرحمت فرمائے ایک دفعہ کے پاس کر آخری مسئلے پر گفتگو کی جاتی ہے توجہ کے ساتھ فرمائی سما فرمائیے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کہ ایک اور مقام کو بیان کیا جا رہا ہے سورہ انعام کی ابتدا ہوتی ہے یہ مکی ہے اور مکہ مکرمہ میں اس کا نزول ہوا ہے میں نے آپ کو گزشتہ کئی درس میں یہ عرض کیا ہے کہ مدنی صورتوں کا تعلق اکثر اکثر یہود و نسارات کی تردید منافقین کے گویا کہ تمام عقیدوں کا پرچار اور مومنین کی صفات کمال اور ان کے مقام کمال کو بیان اور مکہ مکی اور جتنی ہے مشرقین کے اعتقاد کا رد اور خصوصا اللہ کے وجود پر دلیل ہے اللہ کے ایک ہونے پر دلیل ہے اللہ کے شریک نہ ہونے پر دلیل ہے ان کو دعوت فکر توحید کی یعنی مکی صورتوں میں زیادہ تر زیادہ توجہ جس بات کی کی جائے گی وہ ہے توحیدِ باری تعالیٰ تو اس انعام کے اندر اللہ رب العزت نے بے شمار جگہ پر اپنے توحید کے ایسے دلائل پیش کیے کہ جناب اگر اس میں ذرا سے بھی عقل ہو تو وہ اللہ کے وجود سے منحرف نہیں ہو سکتا اور اس کے وحدت الوجود کے عقیدے کو اس کے بحد اللہ شریف عقیدے کو گویا کہ چھوڑ نہیں سکتا اللہ رب العزت نے عقلی مثال بھی بیان فرمائی ہے اور نقلی مثال بھی بیان فرمائی ہے ایک بات اور یہاں پر سرکار کے منصب کو بیان کیا گیا ذریعے پاک کے پاس کفھار آتے اور کہتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں سرکار نے کہا ہا, تو کیا بتاؤ پھر کل کیا ہوگا سرکار نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں تو تم مجھ سے پوچھو کل کیا ہوگا یہ میرے سادت کی دلیل ہے میں اللہ کا رسول ہوں تو مجھ سے کوئی ایسی بات پوچھو جو میری رسالت کے ساتھ متعلق ہو تم مجھ سے مانگنے کا اچھا آپ اللہ کے رسول ہیں تو یہ پہاڑ جو ہے نا سونے کا بنا دو سرکار نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں تو یہ مطلب ہے اس کا جناب یہ پہاڑ سونے کے بنا دیا جائے کہ کہا اچھا آپ اللہ کے رسول ہے تو یہاں دودھ کی نہریں بہادر تمام مفسرین نے یہی لکھا ہے اور شہر کی نہریں بہادر یعنی اس قسم کے اعتراض جس کے جواب کی کوئی اصل مقصد سے تعلق ہی نہیں جس کا منصبہ نثالہ سے حقیقی کوئی تعلق ہی نہیں دین کا فہم یا کوئی باہر تالا کی اگر کوئی بات ہو تو یہ منصب رفارت کے ساتھ ہو اور ابتدا میں یہی تعلیم گویا تھے رسول کے اوپر ذمہ ہوتی ہے کہ جناب اس کو بیان کی جائے لیکن ابھی پاک کیسے کی سوال کہ جناب دو کی نہریں بہادے تو حضرت موسا نے تو ساری خواہشیں پوری کی تھی حضرت موسا نے تو ساری خواہشیں پوری کی تھی لیکن انہوں نے مانا نہیں سرکار لی سرات السلام کے ذہن میں یہی انہوں نے کہا ہم کما نہیں سکتے اچھا بھائی منا سلم آ گیا انہوں نے کہا ہم کپڑے دھو نہیں سکتے تو بچے کپڑا پہن کر پیدا ہو رہے ہیں انہوں نے کہا میں پسینہ تن کر دو تو پسینا آنا چھے پسینہ تک نہیں آئے گلیاں بڑی گندی رہتی ہے گلیوں کو صاف کرا دیا کرو تو صبح ہو تو گلیاں صاف ہو جاتی تھی تو گویا کہ اتنے انعامات تو پہلے بھی ہوئے ہیں تو لیکن منکرین نے قبول نہیں کیا اور تم مجھ سے کہتے کہ جناب شہد کی نہریں بہا دو پہاڑ سونے کا بنا دو تو سرکار کے حدیث سے پتا چلتا ہے کہ سرکار پہاڑ سونے کا بنا سکتے ہیں بنا سکتے ہیں ترویج کا حدیث ہے لیکن کس کے لیے سامنے اپنا ہو اگر کوئی ہو اپنا اگر کوئی ہو محمد عربی علیہ کے مکان کو سمجھتا ہو سرکار نے خود فرمائے آئی شام میں اگر چاہوں تو یہ جبل لے اوہد اوہد دیکھا کتنا بڑا ہے اوہت جنت کا پہاڑ ہے سرکار فرماتے مجھ سے محبت کرتا ہے یہ جنت کا پہاڑ ہے سکا برا کر میں اگر چاہوں تو یہ عہد کا پہاڑ سونا بن کر میرے ساتھ چلے میں اگر چاہوں تو یہ عہد کا پہاڑ سونا بن کر میرے ساتھ چلے لیکن جب کافروں نے کہا کہ آپ اس کو سونے کا بنا دے تو نبی پاک علیہ تہ سنا پر قرآن کی آیت کا نظر ہوا حبیب قل ان لوگوں سے کہہ دے الله رقم ہندی خزان گئے لوگو میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس ذاتی خزانے ہیں یا میں خود سے قید جان دیتا ہوں تم مجھ سے کہتے ہو خبر بتاؤ تو میرے پاس کوئی ذاتی خیب کہاں ہے کہ تم مجھ سے سوال ایسا کر دو جسے میرے پاس ذاتی خیب ہے تو میرے پاس کوئی ذاتی خیب نہیں تم سے کہتے پہاڑ کھولے کا بنا دو تو میرے پاس کوئی ذاتی خزانے نہیں ہے والا اتنی مرک اور تم میری بشریت پر انکار کرتے ہو میں کوئی فرشتہ بھی نہیں ہوں کہ تم کہو رسول کوئی فرشتہ بن کر آئے تو میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں میں بھی تمہاری طرح ہو کہ ظاہری صورت میں ایک بشر ہوں انسان ہوں تو نہ میں خدا ہوں اور نہ میرے چونکہ جو خدا ہوگا ذاتی خدانے اسی کے پاس ہوں گے ذاتی علم اس کے پاس ہوگا اور میں خدا نہیں تو نہ میرے پاس ذاتی علم ہے نہ ذاتی خزانے ہے لیکن میں پھر بھی یہ کہتا ہوں کہ ان اتبعو اللہ ما میں تو صرف ان باتوں کی اتباع کرتا ہوں ان باتوں کا پرچار کرتا ہوں جو اللہ مجھ پر وہی کرتا ہے <تصفح> <تصفح> یعنی اپنے اوپر سے خدائی کی نفی کر دی اور افارت کے ثبوت دے دی خدائی کی نفی کر دی اور افارت برا کے ثبوت دے دیا اس آئے پہ قیمہ کو بڑے زور شور کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے کہ سرکار کو علم غیب نہیں ہے کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ سرکار نے فرمایا لا سرمایا الغیب میں غیب نہیں جانتا لیکن میں ہاتھ جوڑ کر ان لوگوں سے کہوں گا کہ خدا کے واسطے یہ نبی کے علم کی بات ہے اللہ رب العزت ہر کوتاہی غلطی کو معاف کرتا ہے لیکن نبی کے علم کا مذاق جب کوئی اڑائے یا اس پر نقطہ چینی کرے تو اس کی مزید تفصیل انشاءاللہ شاء صورت میں آئے گی تو اللہ رب العزت ان باتوں کو اللہ کی قدرت برداشت نہیں کرتی منافقین نے بڑا شور بچایا تھا لیکن جب ان کی زبان سے یہ لب نکلا کہ غیب محمد غیب کیا جانے اللہ عظم تو قرآن کی آیت نازل ہو گئی کد کفر تم باد تمہارے جملے نے تمہیں مسلمان ہونے کے بعد کافر کر دیا کہ تم نے ہمارے محبوب کے علم کا گویا تھے مناف لڑا تو یہاں پر جو سرکار کی اسلام نے فرمایا کہ مجھے علم غیب نہیں خدا کے واسطے یہ قرآن ہے مینی زبان میں نہیں پشتو زبان میں نہیں اردو زبان میں نہیں کہ جس کا ہم ظاہری طور پر ترجمہ کریں اس کے ترجمے کے لیے میں دعوت فکر دیتا ہوں آج سے 300 نہیں 400 نہیں 500 نہیں بلکہ ہزار خالتی کے جائیے اور اٹھائیے جناب ان علماء کی تفاسیر کہ جنہوں نے قران کو آج سے پہلے کیسے سمجھا اور کیا بیان کیا کس انداز میں لکھا امام فخر الدین رازی رحمتہ اللہ علیہ ساتھ بھی شدید بدری چل رہی ہے یعنی 800 سال قران ایک دروغ ہے آٹھ سو سال پرانے عروگ اپنی کتاب تصویر قبی شریف کے اندر اس کا ترجمہ فرماتے ہیں کہ کلا <تصفیر> کہ نبی پاک نے اپنے اوپر سے غیب کے علم کی نفی کی تو وہ کون سا کا علم تھا جو سرکار نفی کر رہے ہیں تو فرماتے ہیں کہ وہ غیب کا علم جس کو سرکار اثرات السلام نے اپنی ذات سے منع کیا وہ تھا لا نم الغ تھی <تصفی> درا نتم ان لا کہ میں اپنے اوپر سے اس غیب کی نفی کرتا ہوں جو بغیر بتائے جان گیا ہوتا ہے اور میں بغیر بتائے نہیں جان سکتا بلکہ بتائے سے جانتا ہوں تو یہاں پر جس علم کی ہے علم کی ہے وہ بن بتائے ہے یعنی ایک آخرو میں بن بتائے کچھ نہیں جانتا اللہ جو مجھے بتاتا ہے میں اس کا علم لیتا ہوں تو یہاں پر علماء نے لکھا کہ یہاں پر سرکار کی شراک و جو اپنے علم کی نفی فرمائی اور گویا کہ خدانوں کی نفی فرمائی دراصل یہ آیت میں سرکار کو اس بات کا اعلان کروانا تھا کہ آپ اپنے اوپر سے خدائی کی نفی کریں کیوں جب حضرت علیہ السلام دیکھیے خدا ہونے کا شائبہ دو چیزوں سے پیدا ہوتا ہے ایک مخاطب کا علم زیادہ ہو ایک مخاطب کا قدرت زیادہ ہو امام راضی رحمۃ اللہ تفسیر کبیر انی من اخلوین کے تحت لکھتے ہیں کہ الوحیت کا شائبہ دو چیزوں سے پیدا ہوتا ہے ایک مخاطب میں علم زیادہ ہو ایک مخاطب کی طاقت زیادہ ہو جب حضرت عیشان نے اپنا علم ظاہر کیا کہ جو کھاتے ہو جو کھاتے رہو گے جو کھاؤ گے اس کی خبر دیتا ہوں اور جب اپنی طاقت کا اظہار کیا مٹی کے, پرندے کے پاؤں کے کوے کی دور پر نہیں سکتا اس کی قدرت اس کے طاقت میں اس کے قریب بھی نہیں گزر سکتا تو کہا کیا ہے تو کہا دیکھو انسانوں کا علم ایسا نہیں ہوتا انسانوں کی طاقت ایسی نہیں ہوتی ارے ایسا خدا کے لیتے ہیں مذ اللہ عیسا خدا کے بیٹر ہے جب تو ان کا علم اتنا ہے جب تو ان کی طاقت رکھنی ہے تو سرکار علی السلام سلاد کے موزات حضرت عیسیٰ کے موضوع مسلم ہے ہم اس پر ایمان لائے ہم نے سر دفعہ اس پر ایمان لایا ہمارے سر آنکھوں پر لیکن جو میرے محبوب مصطفیٰ علیہ الصرا کے تھے اللہ اکبر وہ اپنی آپ ہے تو حضرت عیسیٰ کے مورجے کو دیکھ کر لوگوں نے ان کو خدا کہہ دیا تھا تو سرکار کے موجے کو دیکھ کر انقریب کو مکہ جو حضرت عیسیٰ کی امت سے زیادہ بے وقوف تھے وہ ان جلدی سے آپ کو خدا کہہ دیتے تو اللہ نے پہلے ہی آج اوپر سے خدائی کی نفی کر دے اور کہہ دے نہ تو میرے پاس کوئی قدرت ہے نہ کوئی علم ہے اگر علم ہے تو وہی ذات ہے قدرت ہے تو وہی ذات ہے تو یہاں پر اطائی کا ثبوت ہے ذاتی کی نفی ہے ایک بات یہاں پر اور سن لے کیونکہ ریکارڈ ہو رہا ہے کہا جاتا ہے کہ سرکار نے یہاں سے اپنے اوپر سے کس علم کی نفی کی ہے ہم نے کہا جاتی کہتے سرکار کے پاس ذاتی تو کچھ تھا نہیں تو نفی کسی کرتے نفی تو بھائی نفی تو اس چیز کی, کی جائے جب کوئی چیز بات ہو جو چیز پاس ہو ہی نہ تو اس کی نفی کیسی ہو کہا جاتا ہے کہ جناب سرکار نے سلاق السلام کے پاس کوئی چیز ذاتی نہیں تھی آپ کا وجود بھی اتائی تھا تو چاہیے تھا کہ کہہ دیتے کہ میں اپنے اتائی وجود پر آیا ہوں ذاتی وجود اللہ کا ہے لیکن آپ نے اپنے وجود کی نفی نہیں کی اپنے علم اور قدرت کی نفی کیوں کر دی تو اس کا جواب بڑے آسان سا ہے جو نہ مانے تو وہ اطراضات پیش کرتا ہے ورنہ نقلی دلان کے سامنے اخلی ڈھکوسلے کا کوئی پاس نہیں ورنہ بائبل والوں نے قرآن پر نہ جانے کے المختصر اس کا جواب یہ ہے سرکار نے علم اور قدرت کی نفی اپنے اوپر اس لیے کی ہے کہ یہ علم بندے اور خدا میں مسترک ہے بندے اور خدا میں مسترک ہے دیکھیے قرآن میں کہتا ہے وہ زمین میرا نبی غیب بتاتا ہے اور غیب بتانے میں کنجوسی نہیں کرتا علید فلاحی بحر غیبا رسول اللہ اپنی غیب کی باتوں پر کسی کو ظاہر نہیں کرتا مطلب کرتا مگر رسولوں کو غیب دیتا ہے تو یہاں پر غیب کا سلوک یہاں پر غیب کی نفی تو سرکار نے اپنے اوپر سے غیب کی نفی اس لیے کی اور قدرت کی نفی اس لیے کی کہ طاقت قدرت اور علم اللہ اور بندے کے درمیان مشترک ہوتی ہے اس سے شرک شادہ پیدا ہوتا ہے جب تک کہ بندہ اپنی کمزوری اور اللہ کی بڑائی بیان نہ کرے تب تک یہ چیز مسترک رہتی ہے سرکار نے ان دونوں چیزوں کو قرآن نے اس لیے نفی کروائی پہلی بات تو یہ کہ یہ دو چیزیں خدائی کے شاید کو پیدا کرتی ہے خدائی کے شک کو پیدا کرتی ہے اور یہ دونوں چیزیں بندے اور رب کے درمیان مشترک ہیں اس لیے اس کی نفی کرائی گئی کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے جو ہے اللہ کا اور اپنے وجود کی نفی اسی لیے نہیں کی کہ وجود سرکار کا خاصہ ہے اللہ کا وجود ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے نا گکر صاحب نے یہ یاطراج بنایا تو سرکار نے اپنے وجود کی نفی لینے کی کیونکہ تو سرکار کا خاصہ تھا تو جب سرکار کا خاصہ تھا اس میں مشرق کا پہلو کہا ہے یہ اللہ سکتے ہیں مشترک کا ہے ہاں اگر مکون آپ کے الزم اللہ نقل کفر کفرنا باشف اللہ کا جسم ہوتا ماد اللہ نقلے کفر کو پکڑنا بادشاہ تب جا کر یہ راج سال اتا لیکن ہمارا رب جسم سے پاک محمد عربی اللہ کے بندے ہے ان کو اللہ نے بہت مقام دیا ہے لیکن مقام پانے کے باوجود وہ ایک انسان ہے اللہ کے بندے ہیں اللہ کے بندے ہیں ان کا جسم ہے اللہ کا جسم نہیں اللہ بندہ نہیں اللہ خالف ہے محمد عربی اللہ کے بندے ہیں تو سرکار نے اپنے جسم کی نفی لی نہیں کی اس لیے کہ یہ اللہ کا خاصہ نہیں سرکار کا خدشہ ٹھیک ہے یہاں پر ایک بات ہوگی ایک حوالہ میں دیوبند کے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے یہ نبی پاک علم غیر کے متعلق کیا لکھتے ہیں میں مختصر خلاصہ بیان کرنا چاہتا ہوں برائے کرم توجہ رکھیں انشاءاللہ شاء آپ کو اس سے معلوماتی ہوگی فرواتے خلاصہ نکال کر کہتے ہیں اس مقام پر یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ نبیوں کو غیب کی خبریں غیب کی باتیں اور غیب پر مطلع کیا جاتا ہے اس عقیدے کا منکر یعنی غیب پر مطلع کیا جاتا ہے غیب کی خبریں دی جاتی ہیں اس عقیدے کو جو نہیں مانے کہتے وہ منکر ہے ملحد ہے زندی ہے جو یہ کہے کہ نبیوں کو غیب پر اطلاع نہیں دی جاتی یہ منالہ ہوتا کہتے ہیں آپ ان میں سے ثابت کیے تو اطلاع ملحد ہے یہ کہتے ہیں کہ جناب غیب کی خبریں نبیوں کو دی جاتی ہے غیب کی اطلاع نبیوں کو دی جاتی ہے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نبیوں کو غیب کی خبر نہیں دی جاتی غیب پر مطالعہ نہیں کیا جاتا تو وہ کیا ہے زندی بولے کیا ہے ملحد ہم نے بالکل بات بالکل فتح کی کیا بالکل وہ زندگی ہے اور بالکل وہ ملحد ہے اور واقعی میں وہ مومن نہیں ہے, ہے. ہے. دیوبند کے دیوبن. لاہور یہ سرکار کے علم گد کے بارے میں کیا لکھتے ہیں ذرا توجہ سوال سنائیے سب نمبر پینتیس سے لکھتے ہیں کہ ہم نے رسول کو غیب پر مطلع کر دیا ہے ہم نے رسول کو قید پر اب مختصر یہ باتیں تو بہت ہیں مختصر یہ اس میں اور بھی حوالے کے خیر پر مطلع ہے ان کی بات پڑھائیے سرساز صاحب کی لکھتے ہیں کہ جو یہ کہے کہ نبی غیب پر مطلع نہیں وہ کیا ہے مل کر کہ وہ منکر ہے وہ ملحد ہے یعنی جو نبی کو غیب پر مطلع نہ مانے وہ زندیق ہے اب دیکھیے اسی کتاب کے آخر میں ایک رسالہ لگا ہوا ہے مسئلہ در غیب عالم ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی ٹھیک ہے ان کا ایک فتو لگا ہوا آخر میں اب یہ نبی کے علم کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو نبی کے سوا کا منکر ہے وہ کیا ہے اب یہ دیکھیے میرے پاس عبارت ہے اور میں بالکل وسوخ کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں خدا اکادل کا پاس مت کیجیے گا جو حق ہے اس کی طرف آ گا لکھتے ہیں دنگوئی صاحب لکھتے ہیں پہلے قاری طیب نے کہا کہ غیر پر مطلع ہے سرفراز نے کہا کہ مطلع نہ مانے تو وہ پکا زندی ہے پکا ملحد ہے گنگوہی صاحب کیا فرماتے ہیں لکھتے ہیں کہ پس اس میں ہر چار آئمہ مزاحب اور جملہ تمام مذاحی شافی مالکی ہمبلی لکھتے ہیں پس اس میں ہر چار آئمہ مذاع علماء متفق ہیں کہ انبیاء کرام غیب پر مطلع نہیں ہیں یہ انبیاء کرام غیب پر مطلع نہیں ہے اور یہی بات ابھی لکھی ہے عالم ربانی کے خصوصی چلے سرفراز صاحب نے کہ جناب جو انبیاء کو غیب پر مطلع نہ مانے وہ کیا ہے ہے نا تو یہاں پر ہمارا دیکھئے لکھتے ہی ہیں کہ تمام آئندہ کے مذہب سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء کرام انبیاء علیہ السلام ضائع پر متعلقی جو دیکھنا چاہتا میرے پتا کی کتاب لکھ سکتا ہے یہ کتاب کی برسوں سے میں میں تھا یہ مجھے نہ ملی اللہ کروڑ رحمت ناز فرمائے خطیب پاکستان مولانا شفیع احمد و قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی تحریر سے یہ عبارت میری نظر سے گزری تھی کئی سالوں سے کے جو شجو میں تھا الحمدللہ للہ کراچی قدیمی کتب خانہ مکتبہ سے مل گئی میں اس سے جوش استدلال یا فرطاب عاجب کی بات نہیں کرنا چاہتا بلکہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے واسطے جو غلط لکھے غلط رہو رسول کی عظمت کو محوز رکھو اگر اس نے سنی عالم بھی آئے تو سب سے پہلے اس کو میں گراتا ہوں پہلے آپ اپنے بد کو گرائیے آپ ہمت کیجیے پہلے آپ اسملہ کیجیے نبی کی ذات کو رسول بناؤ آپ اس پر متفق ہے کہ مولوی کچھ نہیں کر سکتا شوانی ذات رسول کی ہے اسی کی نسبت کام آئے گی تو آئیے اسی عالم محمدی کے نزدیک بھانوی صاحب کی عبارت میں نے پیش کی ہے کہ جناب استمداد کے مسئلے پر آئیے اس پر اتفاق کر دیجیے اور مل کر گنگوی صاحب کو ایک دفعہ زندگی کہہ دیجیے تاکہ مساعی گویا کہ حل ہو جائے اور بعد گویا کہ ختم ہو جائے ایک دفعہ دونوں بات پڑھ گا تقریر کا اختطاب میں چاہتا ہوں کہ فارمی صاحب کے اچھے کلام پر کروں جو انہوں نے اہل سنت کی تائید میں بڑی اچھی بات لکھی ہے کہ ولیوں کی کیا شان ہے ولیوں کا کی کیا مقام ہے معرف اشربیہ ادارہ تعالیفات اشرفیہ تفسیر حدیث تصور کے نکات دقیق مسائل قرآن و سنت کی روشنی مدل شافی جوابات یعنی اس میں بڑے زبردست جوابات بھی جواباتے دقیق جوابات دیے گئے کیونکہ کتاب حقیقی حضرت مولانا شاہ محمد اشرف علی صاحب کی اب دیکھیں کیا لکھتے ہیں لکھتے ہیں قاضی حمید الدین سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا میں بات دفن کرنے کے کہ ان کے مزار پر موجود تھا ٹھیک ہے میں نے بطور کش کے دیکھا کہ منکر نکیر آئے اور حضرت خواجہ کے سامنے خواجہ نا... نا... خواجہ حمید الدین ناگر رحمت اللہ علیہ کے قبر پر ان کے من... منکر نکیر آئے اور حضرت خواجہ کے سامنے بہت ادب کے ساتھ بیٹھ گئے پہلی بات تو ہے کہ قبر کے اندر دیکھنا قید ہے پھر فرشتوں کو دیکھنا دوسرا قید ہے ٹھیک ہے بیٹھ گئے اسی سنا میں دو فرشتے پہنچے اور حق تعلیٰ کا سلام حضرت خواجہ کا پہنچایا قبر کی بات کر رہے ہیں دھن سب کہتے ہیں اس کے بعد حضرت خواجہ کو اور ایک کاغذ سبز روشنائی کا لکھا ہوا نکلا اور حضرت خواجہ کے ہاتھ میں دیا اس میں لکھا تھا اے الدین میں تم سے خوش ہوں اور میں نے تمہاری برکت سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی امت کے سب گناہداروں کی قبروں سے عذاب اٹھا دیا اس لیے کہ جب سندھو نے تم سے بہت بڑا نفع اٹھایا ہے تو مردے بھی تم سے نفع حاصل کرے مردے بھی تم سے نفع یہ تھانی صاحب کہتے ہیں کس نے دیا فرشتوں نے پرچی دی تھی جو اللہ کی طرف سے تحریر تھی اور سب روشنائی سے وہ لکھی ہوئی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سندھوں نے تم سے فیض اٹھایا ہے تو مردے بھی تم سے نفع حاصل کرے اور تمہاری قدر کو جانے دو فرشتے پہنچے فاجہ کو حق, کا, حق تعالی کا سلام پہنچایا اور منقی رکیم سے کہا خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے ہمارے قطب سے سوالات مت کرو سبحان اللہ یہ ولیوں کی شان ہوتی دیکھیے فرمایا ہمارے قطب سے مت کرو بات سچ ہے یہ واقعہ ہماری سنیوں کی کتاب سے بھی ہے لیکن میں بطور عبرت سنا رہا ہوں بطور عبرت فرمایا کہ من کی نکیل سے کیا خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے کتب سے سوال مت کرو میں نے اپنے کتب سے خود سوال کر لیا ہے اور وہ سوال کا جواب ہم کو دے چکے ہیں تم لوگ واپس آ جاؤ تو دعا فرمائیے اللہ ایسے سچے اور محبوب مسلک سے ہمیں وابست ہوگی عطا فرمایا جس میں اللہ کے ولیوں کی محبت سکھائی جاتی ہے رسول پاک کی محبت سکھائی جاتی ہے نبی پاک کے وقت عظمت آپ کے علم پر گویا کہ اپنے ایمان کو زندہ کیا جاتا ہے دعا فرمائیے اللہ رب حرم ولی جتنے شاہی مسائل ہم نے بیان فرمائے ہیں مولائے کریم اپنی بارگاہ میں اسے قبول فرما اور بیان گفتگو نفس شیطان رکھتے ہیں جو قوتاریاں غلطیاں ہوئی ہو مولائے کریم اپنی حبیض کو تفریح اور کریم جو نبی پاک کی شان اقدس میں گویا کہ محاسین بیان کیے گئے اور جو سرکار کی فرامین بیان کیے گئے ان کلمات مقدسات کی برکت سے دعا کرتے ہیں ہماری مختلف ہمارے قلوب کو ایمان سے منور فرما ہمیں حق قبول کرنے کی توفیق آل شراط مستقیل پر استقامت رشوی فراپ منافقوں کے نفاق سے حافظوں کے حسد سے شریروں کی شر سے مولائے کریم ہم تمام کو محفوظ ہوں کئی بار آل کام التاہ ایمان پہ بے موت مدین کبھی میں مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے آمینجاہ نبی ال کریم واخر دعواد الحمد للہ رحمان